وكفى. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى التاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العزيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العجة من لساني يفطه قولي آمين يا رب العالمين شہادت ناس میں لوگوں کے خلاف اللہ کی طرف سے اتمام حجت کے لیے سب سے مشکل اور سب سے ابتدائی مرحلہ جو ہے اور سب سے اہم مرحلہ جو ہے وہ انسان کی اپنی ذات سب سے پہلے انسان اس سجرہ طیبہ کے بیج کو اپنی ذات کے اندر بوتا ہے اس کے بعد اس کے سمرات ہاتھ میں لے کر معاشرے میں جاتا ہے ان سمرات پر پھر معاشرہ اسے رادیہ کو بول کرتا ہے کلمہ ہے تیبہ سب سے پہلے ایک فرد پڑتا ہے لاہ کے ساتھ وہ اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا کوئی ادھیکار نہیں کسی کا کوئی قبضہ نہیں اور الا اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا سپرد کر دیتے اب یہ ثابت کرنا کہ میرے اوپر اور کسی کا قبضہ نہیں ہے ایون کہ میری اپنی جو ذات ہے میرا جو اپنا نفس ہے. وہ بھی اس بدن کا مالک نہیں ہے جس طرح اللہ تعالی زمین کا سورج کا چاند کا مالک ہے اسی طرح وہ میرا بھی مالک اور جس طرح اسے ان چیزوں میں تصرف کا حق حاصل ہے اسی طرح اسے میری ذات میں بھی تصرف کا حق حاصل میں کل کچھ نہیں تھا کسی کا خیال تھا کسی کا ارادہ تھا پھر اس نے مجھے اس ارادے کو ایک شکل بخشی ایک وجود دیا کل میں پھر نہیں ہوں اس ہونے کے درمیان درمیان اس چیز کا اعلان کرنا کہ میں صرف اللہ کا متی ہوں جس کسی کو مجھ سے فائدہ حاصل کرنا ہے وہ براستہ اللہ آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق ان کے متعین کیے ہیں ان کے دائرے میں رہتے وہ مجھ سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اللہ کا عطل مخلوق انفی الخالق اللہ کی نافرمانی کروانے کا حق کسی کو حاصل نہیں فرمایا اگر ماں باپ بھی اس بات پر اسرار کریں فلاں ہومات ان کی اطاط مچ کر اب یہ بات کہہ دینا یہ شہادت دے دینا کہ میری ذات پر کسی کا قبضہ نہیں ہے میرے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے سوائے اللہ میں تو اسی کا بندہ ہوں میں تو اسی کا غلام ہوں میرا کوئی آکر نہیں یہ تو ایک اعلان ہوا یہ ڈاکومنٹری سبوت کہ آپ پر کسی کا کوئی قبضہ نہیں بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی رجسٹریاں لیے پھر رہے ہیں مگر ان کے پلاٹوں پر کسی نے مکان بنا لیا دکان بنا لی کوئی شاپنگ سینٹر بنا لیا وہ بچارے کاغذ لیے گھوم رہے ہیں عدالتوں یعنی کاغذی طور پر تو ان کی ہے لیکن عملی طور پہ وہ پلاٹ کا قبضہ چھڑانا اتنی ہمت نہیں ہے اس لیے کہ جس نے قبضہ کیا وہ ایسے تو نہیں نا کر لیا اس کے کوئی گنڈے ہوں گے لمبے ہاتھ ہوں گے تو اس نے قبضہ کیا مجرد یہ اعلان کوئی آدمی کر رہی یہ پلاٹ میرا اور اس کے بعد اب وہ دیکھے گا کسی نے اس پر قبضہ کر لیا اور اپنا پلازا بنا لیا تو آپ کا کیا خیال کو آرام سے سو جائے گا بس اپنے کسی دوست کو بتا دیا کرے گا کہ یہ پلاٹ میرا یا وہ ہر ذریعے سے لڑے گا وہ پٹواری کے پاس جائے گا وہ فرض نکلوائے گا وہ کورٹ میں جائے گا وہ اور کچھ نہیں ہوا تو پھر لڑائی پھر مر جائے گا اس کے پیچھے ہوتا ہے نا صرف یہ کہہ کر کے کہ یہ پلاٹ میرا تھا ون سپ قائم اور سو جائے گا صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں اللہ کا ہوں یہ بھی تو دیکھو اس اللہ کے میں اس پر قبضے کتنے نے کیے کس کس نے پلازے بنائے ہوئے اللہ کی کوئی دسترس بھی ہے یا نہیں اس کا کوئی حکم بھی چلتا ہے یا نہیں چلتا اصل مسئلہ اعلان کرنا نہیں اصل مسئلہ اس اعلان کو ثابت کر کے اس کو خالی کر کے اللہ کے قبضے میں دینا ہے چودہ مکمل ہوتا ہے آپ کسی کو, کو کوئی دکان بیچتے ہیں آپ اس کے تمام ڈیوز ادا کر کے تمام براہ ذمہ ایون کے بجلی کے میٹر کا بھی براہ ذمہ کر کے پھر اگلے کے قبضے میں دیتے ہیں. اصل مسئلہ اعلان نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بدن پر تمام قبضے ختم کر کے اس ختم کروانے میں بڑی ہمت کا کام بڑی جدوجوت کرنی پڑتی وہ جو کسی نے کہا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ اعلان کر دینا کہ بس میں اللہ کا ہوں اس کے بعد سب سے پہلے نفس کا قبضہ چھوانا یہ جو کہتا ہے میں, میں میرا اسے یہ کہنا کہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے بھائی تو مہمان ہے تو امین ہے تو مالک نہیں یہ تو ایسے ہی آپ ایک دکان ڈالیں اس پہ کسی کیشیئر کو بٹھا دیں کاؤنٹر پہ بٹھا دیں کسی کو اور کل پتا چلے کہ سرکار وہ تو مالک ہے آپ کہاں سے آئے پاکستان میں کیس ہوتا نہیں کرائے دار مالک بن جاتا مالک منہ دیکھتا رہ جاتا ہے بھائی تو کرایہ دار ہے تو مالک بن کے بیٹھ گئے میں کیا اور تو کیا اس میں سے جان چھڑانا سب سے پہلی جنگ اس کے ساتھ ہوتی ہے انسان کے اپنے اندر ہوتی یہاں زمین نرم کرنی پڑتی ہے یہ پودا بڑی نگرانی اور مراقبے کے ساتھ جب بیج ڈالا جاتا نا تو چڑیا آ جاتی ہیں پھر چگنے کے لیے انہیں جو ہلکا نظر آتا ہے وہ چگ لیتی جو نیچے دبا ہوا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے جب یہ ایمان کا بیج لگتا ہے تو پھر اسی طرح شیطان کے وسوسے اور شیطان چننے آتا کہ کہیں یہ اگنا پڑے اس کی حفاظت کرنی پڑتی اور یہ عبادات جو ہیں یہ اصل میں اس کی محافظت کرتی ہیں اس کے لیے وہ فضا تیار کرتی ہیں جس میں یوگتا دیکھتے ہیں یہ جو گرین ہاؤس ہیں کہ یہ جو آپ کو بے موسمی سبزیاں ملتی ہیں اس میں وہ باقاعدہ پروٹیکشن دیتے ہیں انہوں نے اوپر وہ ایسی چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ جس میں سے لائٹ تو آتی ہے لیکن پانی اس میں سے باہر نہیں جاتا اس کی ہیٹ برقرار رہتی ہے وہ جو ایک ٹمپریچر انہوں نے اس کا فٹ کیا ہوا آتا ہے اس کے مطابق وہ رہتا ہے یہ عبادات اس بیج کو پروٹیکشن دیتی حفاظت کرتی اس کو اگنے میں مدد دیتی ہوں اصل وہ بیج یہ بیج جب لگ جاتا ہے میں نے گزشتہ جو پیر کا درج تھا ہمارا اس میں بھی میں نے ارد کی کہ جو ایک تازہ پودا لگتا ہے اس میں سے جو چیز نکلتی ہے دو چیزیں نکلتی ہیں بیج میں سے ایک روٹ ہوتی ہے ایک شوٹ ہوتی ہے روٹ نیچے کی طرف جاتی ہے شوٹ اوپر کی طرف نکلتی ہے پھر اس کے اندر ایک پتہ سا نکلتا ہے اور پھر وہ ایک سلسلہ چلتا ہے لیکن باہر وہ روٹ اینڈ شوٹ دو چیزیں نکلتی ہیں وہ جو اتنی سی ہوتی ہے صرف دو سینٹی اس کو آپ کیا کرتے روٹ روٹ ہی کہتے ہیں اور جو سو ڈیڑھ سو سال پرانے پیپل کی جو ہوتی ہے نیچے اس کو کیا کہتے ہیں آپ روٹ وہ بھی جاری ہوتی ہے نا وہ جو بیج میں سے نکلتی ہے وہ بھی جاری ہوتی ہے نام جاری ہے دونوں کا لیکن ایک کی جڑ اکھڑ جاتی جرا سا وسوسہ آیا گیا مر گیا مسال و کالما تین تویبا کا شاہجہاں تین کلمہ طیبہ کی مثال شجرا طیبہ کی طرح ہے ثابتن اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے اصل عربی میں اس کو جڑ کو روٹ کو اصل کہتے اصلہ ثابت اس کی جڑ بڑی ثابت, ثابت ہے عرب نے بھی کہا قاوت دل آراب ہوا پتا چلا پودا لگ گیا نے منمایا نے وہ جڑ جس کی فر و حافظ ماں جڑ جتنی نیچے جاتی ہے وہ شوٹ اتنا اوپر نکلتا ہے پھر وہ شوٹ تنا بن جاتا ہے پھر برانچز بنتی ہیں پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں پھر ان میں پھول لگتے ہیں پھر ان میں پھل لگتے ہیں ایمان ایک شجرہ طیبہ کا بیج لگتا ہے پھر وہ گہرا اترنا شروع ہوتا ہے وہ بے جڑ نہیں ہوتا اس کی جڑ ہوتی جتنا نیچے دل کے اندر جتنا گہرا جاتا ہے آزاد کے اندر اتنا بلند نظر آتا ہے امال اخلاق اس کے معاملات اس کی عبادات کھلتی چلی جاتی ہے ادھر جتنی جڑ گہری ہوتی چلی جاتی ہے اوپر نکھار آتا چلا جاتا کامال میں جن کے دلوں میں جڑیں گہری تھیں ان کے بار پھل بھی تھا ہمارا تو بیج لیے بیٹھے ہیں لہٰذا پھل کوئی نہیں جو ڈاکو فراڈیے دو نمبر کام کرنے والے کیوں ہیں اس کی اصل ثابت ہے فرو سما اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی تو تیو کو لاک ہر موسم میں پھل دیتا ہر لمحے میں پھل دکان پہ بیٹھا ہے تو اس ایمان کا پھل نظر آئے گا لین دین میں, وعد ان میں نظر آئے گا سڑک پہ چل رہا ہے عباد الرحمان قالوا سلام گفتگو میں تو خزاں کوئی نہیں وہ جو غالباً اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصلیں گلو رانا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا اللہ مصیبت پڑے غم ہیں مسائب ہیں تو بھی مومن کی شان الگ ہوتی ہے دوائلہ نہیں کرتا کیوں اندر جڑ مضبوط اور آسانی ہو جائے چار پیسے آ جائیں تو بھی مومن الگ مالدار مومن الگ نظر آتا ہے بے ایمان مالدار الگ نظر آتا ہے پیسہ دونوں کے پاس ہوتا ہے لیکن ایمان ان کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے تو تیو کو اللہک اللہ ہی نہیں سب سے پہلی محنت سب سے پہلی جنگ انسان کے اپنے اندر جہاں جے گیا ہے وہاں ہو یہ لوگ باہر نہیں دیکھتے کوئی دھماکے نہیں ہوتے اندر ہی اندر سب کچھ ہوتا رہتا ہے قبضے کی جنگ ہوتی ہے اللہ کہتا یہ میرا ہے نفس کہتا جی میرا ہے اللہ کہتا میری مرضی چلے گی یہ میرا غلام ہے وہ کہتا نہیں میری مرضی چلے گی اب پھر امتحان بھی ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد معاملہ آ جاتا ہے جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہوتا ہے اللہ کی کمانڈ ہوتی ہے نہیں کرنا نفس کہتا ہے کرنا ہے انسان نفس کے ساتھ چلا جاتا ہے اس نے اپنے اس قول کی تقزیب کر دی لا الہ الا اللہ کی اس نے تقزیب کر دی اب اس کا الہ اس کی مرضی ہو گئی اللہ اس کا الہ نہیں اسے ثابت کر دیا اللہ کی دی مانی نہیں اس نے جسے کہتے ہیں نا ہماری پنجابی میں کہ منج تانگتی ہے قلعے پر بھینس جتنا زور دیتی ہے کلہ جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا زیادہ زور دے گی اور اگر کلّہ ہی نہ ہو تو زور کیا دینا پھر تو منہ اٹھا کے چل پڑے گی نا زور کس پر ہوتا ہے کلے پر جب جس پر دعویٰ تھا وہی وہ اپنے نفس کے ساتھ چلا گیا تو اللہ کس زور پہ یہاں دعوی رکھے گا اپنا اللہ کے سپاہی تو تم تھے اس جگہ پر قبضہ تو تم نے چھڑانا تھا اور کتی چوروں سے مل گئی ہے قبضہ کون چھڑائے یہ جنگ اندر اندر ہوتی رہتی راجا فرمایا آفارم تجا اللہ واہن یہ بات نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اصل مالک کون ہے حضرلہ اللہ, اللہ علم ہی نوز ویری اسے میرا مالک کون ہے اسے پتہ میں کل کچھ نہیں تھا حالات حال السان عید من ادار علم یا کنشیا مزکور اسے پتہ ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ کل میں نہیں ہوں گا حالت یہ ہوتی ہے کہ جب خواب میں بھی نظر آتا تو صبح مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہو جی میرے ابا مرووم دادی مروم اما جان آئی تھی کوئی مصیبت تو نہیں ہے مولوی صاحب کہتے دھنبا دے دیں ایک کالا کیوں وہ مرا ہوا خواب میں آ گیا اتنا ڈر لگتا ہے اس سے یہ تو حالت ہوتی اللہ علم اسے پتہ ہے کاغذات اس کے پاس اصل مالک کو لیکن یہ ادھر کہتا ہے لا الہ ادھر اپنی مرضی کو اتخذ خزا الہ ہو ہوا ہو اپنی ہوا کو اپنے نفس کی خواہش کو اس نے اپنا خدا بنایا ہو اللہ کو گولی دے رہا ہے کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں تیرے سوا کوئی لا یہ ایمان یہاں تو چل جائے گا لیکن آخرت میں نہیں چلے گا لہذا پہلی جو سب سے مشکل جنگ یہاں ہوتی سینے کے اندر وہ بدرو کے مرحلے بعد میں آتے ہیں پہلے اپنے آپ سے لڑے یہاں اللہ کو بڑا کریں وہ ربا کا کا اپنے رب کو بڑا کر سب سے پہلے جو چیز تیرے قبضے میں ہے اس پر بڑا کر آگ لگتی ہے نا کہیں تو بہت سارے ہمدرد آ جاتے ہیں نا سامان باہر نکلوانے والے مگر وہاں چھوڑتے وہ بہت کم ہے دردی میں اپنے گھر اٹھا کے لے جاتے ہیں جرنیا پور میں آپ ہوا کرتے تھے تو وہاں آپ کو پتا لکڑی کے مکان ہوتے تھے ہر دوسرے روز آگ لگا کرتی یہ تماشا دوسرے روز ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کوئی ٹی وی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اچھا کسی کو پکڑ لیا اس نے کہا یہ تم میرا ٹی وی اٹھا کے کدھر لے کے جا رہے اس نے کہا وہ فریج لے کے گیا ہے مطلب ہے کہ یہ چھوڑو یہ تو پھر کوئی دو ڈھائی سو کا ہوگا وہ تمہارا آٹھ سو کا فریج لے کے گیا ادھر جاؤ مجھے چھوڑو وہ فریج والے کی طرف بھاگا یہ ٹی وی لے کے چلے گئے مسئلہ یہ کہ آپ کہتے نہیں جی, فلاں آنا تیری زمین پر قبضہ کر لیا توں نے جو دبایا ہوا وہ تو چھوڑ اپنا قبضہ دے کے پھر بتا کے آپ بہن فلا نے کیا ہوا وہ بھی نے جا کے چھوڑانا جبرائیل نہیں آئے گا خلافت تو نے لی ہے جبرائیل نے نہیں لیب دے رہا ہے لہذا سب سے پہلے جو آپ کے قبضے میں ہے وہ آپ چھوڑ دیں پہلی بسم اللہ یہ وہ جو شہادت ہے سب سے پہلے یہاں ربا رب کفا کبر اپنے رب کو بڑھا کر پھر گھر ہے اس کے معاملات جب یہ بدن آپ اللہ کے قبضے میں دے دیتے ہیں اپنا ہاتھ اٹھا لیتے اس کے بعد اب اس بدن کو لے کر نکلنا ہے آپ نے دوسرے قبضے چھڑانے کے لیے آپ کے پاس یہی تو ایک اتحار ہے وہ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اپنی جانے لے کر اپنا مال لے کر کون وہ مال جو اللہ نے دیا ہے وَآتُوهُم مِّمْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ انہیں اللہ کے مال میں سے دو مال اللہ یہ کس کا مال ہے اللہ قارون کہتا تھا میرا زکات کس چیز کی دو جگہ ٹیکس ہے انما اٹھی تو والا علم اپنی ٹیکنیک سے کمایا میں نے پتہ نہیں کیا کیا فراد کیے کیا, کیا پلاننگ کر کے کمائی ارا مست ہوا گیا سال کے بعد زکات دو کالا انما اٹھی تو والا علم نہندی مومن کہتا ہے میں بھی اللہ کا میرا مال بھی اللہ کا میری اولاد بھی اسی کی چیز ہے یہ لے کے نکلتے کیوں ان کا سودا ہو گیا ان اللہ اشکرام المنی نانپسم والا اللہ نے مومنوں سے ان کی جان بھی لے لی ہے ان کا مال بھی خرید لیا ہے سودا ہو گیا بے ان اللہ مل اس کے بدلے میں وہ نے جنت عطا کرے گا وہ اگر نہ بھی عطا کرتا تو چیز تو اسی کی تھی نا یہ تو اس کا احسان ہے کہ اپنی چیز کی قیمت دے رہا ہے ورنہ تھا اسی کا ہم بچا کے نہیں رکھ سکتے اس نے ختم ہونا ہے یہ کلمہ جو ہے اشد اللہ اللہ یہ ایک معاہدہ ہے ایک کنٹریکٹ ایک سودا ہے ان اللہ زین یش ترون اب جو اللہ کے اس سودے کے بس تھوڑی سی قیمت دیکھ کے سودا منسوخ کر دیتے ہیں کسی اور کو بیچ دیتے ایسے بھی تو لوگ ہیں نا سودا ہو گیا آپ ادھر گئے کسی نے آکے سو دو سو زیادہ دیا تو انہوں نے اٹھا کو اس کو دے دیا انہوں نے اپنا عید بیچ دیا ان اللہزین یشترون بیعہد اللہ سامن قلیلا پھر فرمایا لا تشترون بیعہد اللہ سامن قلیلا دیکھو اس کو تھوڑے مول کے مت بیچنا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو چار ملین لے کے بیچنا ساری دنیا ومافیہ اگر یہ سونے کی ہو اللہ کے ایک حکم کے عبض آپ نے یہ لے لی یہ ساری زمین پوری اپنی مٹی اور گارے اور پانیوں سمیت سونے کے وزن کی ہو یہ سونا ہو جائے اور جو کچھ آپ نے اس میں مارتے بنائی وہ بھی سونا ہو جائے ان کے عبض اگر آپ نے اللہ کا ایک حکم توڑ دیا تو یہ آپ نے تھوڑا سا مول لی. یہ ہے کلمہ آج ان لا اللہ معمولی بات نہیں اتنی معمولی ہوتی تو بجیل بھی پڑھ لیتا مگر چونکہ وہ عربی تھا نا ترجمہ جانتا تھا پتا تھا اس کا مطلب کیا نہیں بنو یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ دنیا میں کسی چیز پر میرا کوئی ادھیکار نہیں میری کوئی چیز نہیں یہ آ میری نہیں کسی نے دی اور رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ دی مجھے ان کی پابندی کرنی اور چونکہ کسی نے دیے لہذا اس کا حساب بھی ہوگا آ کل نہیں تھی آج ہیں کل نہیں ہوں گے بندہ اپنے آپ کو امین سمجھتا ہے میں امانت دار ہوں جو کچھ بھی میرے پاس ہے اولاد رکھوائی گئی ہے تو امانت رکھوائی گئی مال دیا گیا ہے تو امانت کے طور پر دیا گیا ہے صلاحیتیں دیکھنے کی سننے کی بولنے کی جو بھی ہے سوچنے اور سمجھنے کی امانت کے طور پر رکھوائی گئی ہیں میرا کچھ نہیں ہے سب کس کا ہے اللہ لہ ما فما واتے و ما فل و ماں بے نہ ماں تحت سارا <السَّرَى> سارا اس کا ہے یہ ایک سودا ہے ایک عہد ہے ایگریمنٹ ہے اگر آپ نے اللہ کا فسٹ ابشرو بے بے کنگریچولیشن مبارک ہو تمہیں یہ سودا فسٹ افشرو خوشیاں مناؤ اللہ جی تم بے جس کے ساتھ تم نے سودا کیا وہ مکرنے والا نہیں ہے. کبھی دیوالیاں ہونے والا نہیں ہے. اس کے خزانے بھرے رہیں گے مبارک ہو تمہاری یہ فانی چیزیں کسی کام لگ گئی اچھا گاہ ملا ہے تم ورنہ ختم ہو جانا ختم ہو جانا نا ہمارے سامنے ہم روزانہ کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں رکھ کے آتے وہ ختم ہو گئے آپ خود کیا کہتے ہیں جی ایکسپائر ہو گئے اس لیے تو ایکسپائر ہو جانا بھئی ایک چیز دکان پہ رکھی ہے بک جائے تو بک جائے نا اور اگر نہ بکی تو ایکسپائری ڈیٹ آ رہی ہے ایک تارہ بلنا سے حساب اہم غفلت مورزون لوگوں کا حساب نزدیک آ رہا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہو ایکسپائری ڈیٹ تو نزدیک آ رہی ہے ہماری ہر ایک سانس کے ساتھ ایک انسان دنیا میں مر رہا ہے گویا ہماری ہر سانس کسی نہ کسی کی آخری سانس ہوتی ہے. یہ تو عالم ہے فسٹ اب شروع خوشیاں مناؤ گاہ کچھ اچھا مل گیا ہے اس نے کہا جہاں بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا وہاں سے میں اٹھا لوں گا دالکا ہو فوج العظیم یہ بہت بڑی کامیابی اگر تمہیں گاپ مل گیا سودا تمہارا طے ہو گیا تو یہ تو ختم ہونے والی چیز تھی فانی تھی یہ تو پانی کا بلبلہ ہے اس کے بنانے والے نے بھی اس کی گارنٹی کوئی نہیں دیا اتنی بے گارنٹی چیز ہے یہ اس نے بھی کہہ دیا کل کا کوئی پتہ نہیں وہ ما تدری نفس ماضا تک سے غدن کل کسی آدمی نے کیا کرنا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں جس چیز کی کل کی گارنٹی نہیں تیری بک گئی ہے اور اتنے اچھے ریٹ پر بھی کی ہے یہ ساری صلاحیتیں خرچ کر کے بھی آدمی کیا کماتا ہے وہ ایک مکان اس میں دو چار پودے لگا لے گا کوئی مالٹے کا لگا لیا مرود کا آج کل زیادہ لگاتے امرود لگا لیا بس بیس تیس چالیس سال گلف میں ضائع کر کے عمر جوانی یہاں غرق کر کے بس ایک کمرے کا مکان بنا لی تھی بڑی کمائی ہوگی یہ خرچ کر کے دیا اور پھر جب بن گیا تو رہنے کے دن کتنے رہ گئے یہ تمہیں وہاں ملے گا اس سے تیرا سودا ہو جائے جہاں نے ہمیشہ رہنا یہاں کے باغات کے پتے گر جاتے خزا آ جاتی وہاں جننا تو عدن ہمیشہ وہ باغ ہرے رہے یہ سودا ہے ہمارا سودا نہیں ہوا ہمیں تو یہ مل گیا باپ سے ہم مسلمان جو ہیں اکثر و بیشتر جن کے ایمان کے اندر جمود ہے جر کوئی نہیں نا جر تو رہ گئی باپ اور باپ کے پاس بھی نہیں باپ بھی دادا سے لے کے آیا ہے جر وہاں جس نے پہلا کلمہ پڑھا تھا ہماری نسل کے اندر جا وہاں رہ گئی ہے ہم تو آگے بس وہ شاخیں دبیو چل رہی جڑ ہو تو وہ جمود ختم ہونا اسی لیے کہا گیا بڑی بحفیش بات پر کہ جو نسلی مسلمان ہیں اگر وہ غور و فکر کر کے مسلمان نہیں ہوتا اپنے رب کو دلیل کے ساتھ نہیں جانتا اس کا ایمان با پر ڈپینڈ کرتا ہے نسلی طور پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیونکہ مسلمان کا بچہ لادہ مسلمان ہے مجبوری ہے اس جیسے بکری کا بچہ بکری ہوتا ہے مرغی کا بچہ مرغی ہوتا ہے یہ مسلمان کا بچہ مسلمان ہو گیا نہ اس کا کوئی کمال ہے نہ سکھ کا کوئی قصور ہے اس لیے کہ وہ بھی سکھ کا بیٹا تو سکھ ہی ہونا تھا نا شیخ لال ان کا نام جاور ہے وہ کہتے ہیں اس کا ایمان دنیا میں تو قابل قبول ہے شادی بھی ہوگی بیاہ بھی ہوگا وراثت بھی ہوگی جنازہ بھی پڑے جائے گا قبول نہیں قیامت کے دن قبول نہیں اس لیے کہ سوال یہ ہوگا کہ رب کو کیوں ماننا ہوگا کہ جی میرے پیو نے ماننا تو مجھے غلط معاف کر دیں کوئی ہندو کوئی کرسچن کوئی سکھ کوئی سوال کر دے نا کہ آپ کیوں جی مسلمان؟, مسلمان ہو جائیں سردار جی اچھا جی مسلمان ہو جاتا ہوں, مگر آپ کیوں مسلمان ہوئے ہیں جی کوئی دلیل وہ تو مجھے بھی نہیں آتی تو پھر آپ مسلمان کیوں ہیں اس لیے مسلمان کے کہ میرا پیو مسلمان تو اس نے کہا پھر میرا کیا قصور ہے میرا پیو سکھ تھا اس میں سکھ وہ کہتے اگر دلیل کے ساتھ نہ مانا مجرد وَلَوْ لم یا کنفی اہلیت نظر اگرچہ اس کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہ ہوئی تو بھی اللہ کے یہاں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے دنیا میں گزارا ہو جائے بکیا جو چار مذاہب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر صلاحیت ہے اور, اور فکر کرنے کی پھر نہیں اس نے کیا تو ان آسن وہ بہت بڑا گناگار ہے اور اس کا معاملہ رب کے سپرد ہے انہوں نے شرط یہ لگا دی ہے کہ اگر صلاحیت ہے تو اگر صلاحیت نہیں ہے تو پھر تو وہ معذور ہے لیکن اگر صلاحیت ہے کس کے لیے یہ آیا قرآن حکیم میں دلائل دیے کیوں گئے ہیں اس لیے کہ یہ ایمان زمین کو کھاد ملے اللہ کی آیات کو پڑھے سیروں پہ سماوات, ان في خلق سماوات واختلاف الليل والنهار موتح من و لرب انفیخل قسما وات و لرب وختلاف لہل و نہار وطی تجریف الباہر ماین فاس و ما انضل اللہ و بد صفیب تشریف ریاح و تشریف ریاح اور وہ جو بادل ہیں المسخر بین سما ان میں کیا ہے آیات القومی یا کلون یہ غور و فکر کون کرے گا یہ آیات کیوں اجاطول آیات زیادت ہم ایمان آ زمین تیار ہوتی ہے جڑ نیچے چلی جاتی ہے قرآن زمین تیار کرتا ہے جڑ ایمان کی نیچے جاتی ہے قرآن زمین تیار کرتا ہے جڑ نیچے جاتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جڑ کیسے مضبوط ہوئی ہے کس سے ہوئی اعجازوں کے ردلت کلو وہ زاۃ المایات زیادت ہوں ایمانا زیادت ایمان کی کدھر ہوتی ہے ادھر شاخوں کی طرف نیچے جڑ کی طرف اسلحہ صابت الفرحاف سنگا کبھی غور کیا اس لیے مان لیا کہ میرے پیو نے مانا تھا اور پیو نے اس لیے مان لیا تھا کہ آپ کے دادا نے مانا تھا اور دادا نے اس لیے مان لیا کہ پر نے مانا تھا اللہ کہتا ہے فیس ویلیو پہ مجھے مان چیک کرو دیکھو خو ناک زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ آپ لائن جو رو نہ سمائے کئی فروخت وہ لال جے کئی فروسے بات واحل اردے کئی فسو سے ان مانتا مزر انہیں یاد کرو آپ کہ ان کا مالک کتنا عزیز ہے کتنا مختبر ہے ہم نے کبھی غور کیا نہیں غور کریں قرآن پڑھے اپنا ایمان کمائے باپ کی ساری چیزوں پر غور کیا آپ اب نے ابا ایک کام کر رہے تھے آپ نے ہو سنبھالے تو آپ نے کہا یہ کیا کام ہے ساری زندگی میرے باپ کی گزر گئی ہے مکان نہیں بنا پتہ چلا کہ جی آپ نے کوئی اور منصوبہ سوچ لیا ہے اور آپ نے وہ باپ کی زمین بھی بیچ دی اور مکان بھی بیچ دیا اور بھائی آ گئے جناب آپ نے سوچا کہ آپ میں دیکھنا پلازا بنا گا آخر آپ نے اپنی سوچ سوچی ہے نا ابا جان تیری سے بیٹا ڈاکٹر بنا ہوا ہے ابا کی جومڑی تھی بیٹے نے اہلی بنائی ہوئی ہے ابے کے پاس گدی بھی نہیں تھے بیٹا مسیٹی لیے گھوم رہے ہیں اپنی کمائی کی ہے نا ایمان اپنا نہیں کمایا جاتا تم سے قرآن میں ملتا ہے یہ گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں آیا اسی لیے آیا تھا پڑھو وہ جو اپنی کمائی ہے نا مولانا مدودی مرحوم نے جب جماعت کی انہوں نے بنیاد رکھی تو اجلاس بلایا اس میں جو تیس چالیس آدمی جو تھے ان کے وہاں انہوں نے باقاعدہ پھر کلمہ پڑھا آج ہم اپنی کمائی کر رہے ہیں اس سے پہلے اس لیے مسلمان تھے کہ مسلمان کے بیٹے تھے سارا نفع نقصان ہمیں یہ کرنا ہوگا ہمیں یہ کرنا ہوگا یہ ہمیں کرنا ہوگا سودا منظور ہے سب غور کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی سودا منظور ہے اب جب وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو سب کے بڑے بڑے برے داڑیاں ان کی جناب آنسو سے اتاریں جب وہ سودا کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھ اور پھر وہ مرحلہ بھی آیا کہ پھانسی کی کوٹھی میں گئے اللہ امتحان تو لیتا ہے نا حضرت ابراہیم اسلام کو آگ میں ڈلوا دیا والا کا فتح اللہ من امین پہلوں کو بھی آزمائے بعد والوں کو بھی آزمائیں گے صبح چار بجے پھانسی ہونی اور بندہ خراٹے لے رہا ہے کوئی اطمینان تھا نا اندر پہلے طے کر لیا تھا کہ اس میں جان بھی جانی ہے ہاں اگر یہ طے نہ کیا ہوا ہو تو پھر ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں آدمی پھر ہراسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا جب پہلے طے ہو کے یہ جان اس کی ہے جو کسی نے کہا کہ دل ہو کے جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے دل ہے سو چیز تیری جہاں ہے سو مال تیرا اور ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کیا یہ ممکن ہے کہ ساکینا رہے جام رہے پہلے طے ہے اپنی کمائی کریں اپنا کمائے فوٹو اسٹیٹ پر گزارا نہیں ہوتا اگلے کہتے ہیں اصل لے کر آؤ یہ فوٹو اسٹیٹیں لیے جو بیٹھے ہو نا سارا مسئلہ یہ اپنی کمائی یہ سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ لائیو ہوتا ہے یہ زندہ ہوتا ہے یہ گائڈ کرتا ہے ان اللہ عام ہاتے یہ دیم رب ہم جو لوگ ایمان لائے اور عمل سالے انہوں نے کیے ان کو اللہ گائڈ کرے گا بے ایمانہم ان کے ایمان کے ذریعے تو اگر ایمان ہی اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سل تو آپ نے نکالے ہوئے ہوتا نا آپ نے فون جناب وہ آف کر دیا یا حک سے نکال دیا اس کو اب گھنٹی بجتی ہے تو بجتی رہے ہماری گھنٹیاں بج رہی ہیں نو no ریپلائی اصل چیز یہ ربہم اندر ایمان ہو تو وہ کیچ کرے نا اس پروگرام کو اس کمانڈ کو لے فیکس میں کاغذ ختم ہوا ہوا ہو تو آتی نہ فیکسن آرام سے سوتے یہ جو اندر چیز ختم ہو گئی ہے نا اس کو زندہ کریں کہاں سے ملتی ہے قرآن پیدا کرتا ہے یہ ایمان پیدا کرنے والی مشین صحابہ کا ایمان اس سے بنا تو سب سے پہلا مرحلہ اپنی ذات اس کے بعد اگلی بات جہاں بھی یہ کلمہ جائے گا اللہ اللہ کی حیثیت سے جائے گا بادشاہ کی حیثیت سے جائے گا الہ کی حیثیت سے جائے گا دو آپشن ہیں یا وہ وہاں غالب ہو کے رہے گا یا مغلوب ہو کے رہے بڑی سیدھی سی بات اور جس نے جہاں اللہ کو مغلوب کر کے رکھا اس ظالم نے اس کا حق نہیں پہچانا جو غلبہ نہ مانگے وہ اللہ نہیں ہے الہ غلبے کا تقاضا کرتا ہے اور جو تجھ پر غالب ہے وہ تیرا الہ ہے بڑی سیدھی سی بات تیری خواہش تجھ پر غالب ہے اگر یو آر ڈومنیٹنگ یو آر ڈومنیٹڈ بائی یور سیلف بائی یور ایمبیشنس بائی یور پیشز اس کا مطلب یہ کہ تیرا الہ وہ تو کمانڈ وہاں سے لے رہا ہے بوٹ بار کسی اور کا لگایا ہوا تھا اللہ مغلوب ہو کر جب تک نفس مغلوب ہے اللہ نے اس کو الہ نہیں کہا جب وہ غالب آ گیا تجھے کمانڈ دی بھی اور منوا بھی لی تجھ سے تو ثابت یہ ہوا کہ تیرا الہ تیرا نفس ہے افرائی تم اتخذ خاصا ہوا اف انت تک کونو اللہ نبی اس کے وکیل بنو گے سب سے اہم معاملہ یہاں آتا ہے کہ اللہ ہے غالب حیثیت میں ہے یا مغلوب حیثیت میں اس کو مالک بنا کے رکھا ہوا ہے آقا بنا کے رکھا ہوا ہے یا کرائے پر تھوڑا سا حصہ دیا ہوا ہے اس کو ماں جا اللہ علیہ من کلبئی نے فی جاؤفی اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اور اللہ عزل سے لے کر اب تک شیرنگ پر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے خالی کر یہاں تک کہ خواہشات سے بھی خالی کر وہ جو کسی نے کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ اب تو خلوت ہو گئی اے اللہ میں نے گھر خالی کروا دی سب کو نکال دیا میں نے یہاں سے گھر خالی ہے صاف ہے تشریف لائٹ اللہ شیئرنگ میں نہیں رہتا کہ تم نے ایک کمرہ اس کو دے دیا وہ تو مکے والوں نے بھی دیا ہوا تھا حاج بھی کرتے تھے صفا مروہ بھی کرتے تھے منا بھی آتے تھے عرفات بھی لوگ جاتے تھے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اللہ قرآن گراہی دیتا کہ وہ زکات بھی دیا کرتے تھے اپنی کھیتی میں سے عشر بھی دیتے تھے اس کی ریشو کوئی اور ہو سکتی اور اپنے مال اپنے جانوروں میں سے بھی اللہ کو حصہ دیتے تھے لیکن کیا کرتے تھے حاضرا کائنا یہ اللہ کا یہ ہمارے ان شریکوں کا ہے اللہ نے کہا مجھے وہ بھی فما کہ شراء اللہ نے کہا یہ بھی شریکوں کو دے پارٹنرشپ کہیں بھی نہیں چلے گی جی شریکہ وہ برداشت نہیں کرتا بڑی سیدھی سی بات ہے جب شریکہ برداشت نہیں کرتا اس نے کہا اللہ الخلق و یہ تخلیق اس کی ہے یا کسی کے مائی کے لال نے آ کر کوئی دعویٰ دائر کیا ہونا کہ میں نے اس کو سب کنٹریکٹ دیا تھا اور اس نے مجھے آخر دی پھر تو شریکہ ہو گیا زمین و آسمان کی کسی چیز کے اندر بنانے میں ان کی پارٹنر میں نے نہیں لی سب کنٹریکٹ میں نے نہیں دیا وہ مال منہ من ظہیر مِنْ چلیے شریکہ نہ صحیح لیکن یہ کہ میں نے کسی سے مدد پشت پنائی بھی نہیں لی کہ میں تھکے ہوں ذرا میں ریسٹ کرتا ہوں بھائی وہ ہمارے یہاں ہوتا نا دیہات میں لوگ کام کرتے ہیں تو وہ فصل انہوں نے کاٹ کے رکھی ایک وہ سلیتا سا تیار کر دیا ترنگڑ بھر دیا تو اب ایک آدمی کی ضرورت ہے کوئی وہاں سے گزرا اس کا بھائی صاحب ذرا یہ ہاتھ پوانا بھائی تو اس نے اٹھوا کے رکھا دیا آپ کو گدی پر یا گدے پر یا جس پر بھی گھوڑے پر رکھوا دیا اس نے اس کو کہتے ہاتھ پوانا کسی نے آپ کی مدد کی آپ کی پنائی کی اللہ کہتا میں نے تو ایسے بھی کسی کو نکال ذرا ہاتھ دلوانا میں نے چاند اوپر رکھنا ہے مالحم فی ہے مالحم ظہیر اللہ خل کو پیدا اس نے کیا حکم اکیلے اسی کا چلے گا وہ اللہ یوشر کو فی ہی آگے اپنے حکم میں بھی شراکت پسند نہیں کرتا کمانڈ میں دوں گا تجھ سے کس نے لینا میرے ساتھ رابطہ کرے میں بتاتا ہوں کہ ماں کے یہ حقوق ہیں بیوی کے یہ حقوق ہیں پڑوسی کے یہ حقوق ہیں زیارت کرنے والے کے جو تیرا زوار ہے جو وزٹر ہے اس کے یہ حقوق ہیں میں بتاؤں گا یہ کتاب یہی تو بتاتی ہے یہ میزان ہے نا تول تول کے دینے کے لیے تیرے اوپر حکم میرا چلے گا بس سیدھی سی بات ولا یوشر کو فی حکمیہ ہے وہ ذات میں بھی شرک پسند نہیں کرتا صفات میں بھی شرک پسند نہیں کرتا اقتدار میں بھی شرک پسند نہیں کرتا لہذا جہاں بھی رہے گا وہ مغلوب ہو کر نہیں رہے گا پورے کا پورا دوست غالب ہو کر رہے. لہذا رسول کو کس لیے بھیجا ہو اللہ رسول تاکہ وہ اس کو ظاہر کر دے غالب کر دے دو چیزیں ہوتی ہے ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے ظاہر غالب ہوتا ہے باطن چھپا ہوا ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے اس کو ظاہر کر دے اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کو پھیلا دے بس پھیلانے میں کوئی مشکل نہیں تھی ایک شہر میں دو دن آدمی قیام کرے دعوت دے دے زبان سے زبان پر چلتی ہوئی بات نکل جاتی ہے یہ تو پہنچانا ہو گیا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی ہے انہی اصولوں پر اللہ کی غلامی کے اصول پر ایک نظام قائم کر کے لوگوں کو بتا اللہ کو غالب کر کے دکھا دو حضور پر حکم کیا ملا تھا وہ کا فتقیر اپنے رب کو بڑا کر کہاں ہر جگہ تجارت میں اس کے قانون چلیں تمہارے اپنے کوئی سوشل ڈسپیوٹ ہو جائے تو اللہ اور رسول اس کا فیصلہ کریں تمہارے دیگر جو حکمات ہیں تمہارے جو کیسز ہیں وہ اس کی عدالت میں آئیں اللہ نے فرمایا الم ترا جینا یا زحمو یہ زم اے نبی آپ نے دیکھا اس آدمی ان لوگوں کو جنہیں یہ زور ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ قبول نہیں کر رہا اللہ کے الفاظ ہیں کہ سو so کالڈ مومن جنہیں یہ زور ہے کہ ہم مومن ہیں لیکن اللہ کو قبول ہوتا تو زوم کا لفظ استعمال نہ کرتا اللہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلان کو بڑا زوم ہے کہ وہ پیسے والا اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے پیسے والا نہیں فلان کو زوم ہے کہ وہ بڑا طاقتوار ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ طاقتور نہیں ہے الم تراضین یز مونا انامو بے معاون ضلع کا وہ معاون ضلع میں قابلے کا جنہیں یہ ظلم ہے کہ ان کا اس پر بھی ایمان ہے جو تیرے پر نازل ہوا ہے نبی کون سا قرآن پر اور جو تس سے پہلے نازل ہوا ہے ان کا اس پر بھی ایمان ہے لیکن کرتوت ان کے دیکھو یوریدون یتہا کا میلت تاغت اور یہ ان کی عدالتیں دیکھو تاغت کی عدالتیں ہیں یہ اپنے کیسز تاغت کے پاس لے جاتے ہیں قرآن سے فیصلہ نہیں کروا دی. ایک آدمی کہتا کہ جی, آپ بڑے دانتار ہیں بڑے سچے ہیں آپ آپ بڑے منصف ہیں لیکن آپ میرا فیصلہ نہ کریں بھائی صاحب آپ بات کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ پر عدم اعتماد کر دیا منہ سے تعریف کر دی لیکن اندر ان آپ انصاف نہیں کرتے اللہ نے فرمایا انہیں در ہے امرتا یہ رسول ہو کہ اللہ رسول ان کا حق ماریں گے ڈرتے ہیں شک میں یہ معاملہ لہذا ایمان اس پر ہے اسے اللہ کا قانون جانتے ہو فیصلے یہ کرے اللہ رسول فیصلے کرے وہ منلم یا جو فیصلہ نہیں کرتا بےمان ضلع اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے کا حمل کا اس کے بعد فرمایا و مل لم یح کمبان ضرور اللہ فرمایا کا مل فاس پھر فرمایا و مل لم يحكم وہ کافر ضرور اللہ فاعک کافرم جن کا نظام قانون رب کا نہیں کس لیے بھیجا تھا غالب کرنے کے لیے مغلوب ہو کر رہنے کے لیے نہیں آیا انشاءاللہ اللہ یہ سلسلہ چلے گا اگلے جو میں بھیا اسی موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کریں مغرب کے بعد اسلامی ثقافتی مرکز میں درج